اچھے بھائی آپ کے لیے ہوں گے یار مجھے تو باؤنس کرتے ہیں تو بہرحال حالانکہ میں نے کچھ کیا بھی نہیں انہوں نے اپنے روم میں مجھے ڈاٹ پہ رکھا اور پھر مجھے باؤنس کیا تو جی جی یہی تو بات ہے کہ جناب اس طرح سے تو ہم لوگ تو ایک ہی ایک ہی پلیٹفارم پہ جمع ہیں اور ایک ہی ایک ہی بات پہ کر رہے ہیں اور پھر اس طرح سے حرکت کرنا تو یہ جناب جی جی جب ہی تو میں نے ابھی آپ کو ڈاٹ دیا نا تو جناب یہ بات ہے کہ ہر ایک پاور کو مس یوز کر سکتا ہے صرف آپ ہی نہیں آیوسمین صاحب یہ یاد رکھیے گا تو آئیے سن مسٹر آپ آئیے تشریف لائیے بات کو آگے جاری رکھئے آئیے تشریف لائیے السلام علیکم یار میری باری تھی پتہ نہیں کئی صدیوں سے میں کھڑا دیکھیں جی میں میری مرضی تو نہیں تھی اس پر رائے دینے کی کہ آپ آئے ہو لے راشد صاحب میرے نقطۂ نظر سے تموجن صاحب آپ ہو تموجن صاحب آپ ہو مجھے یہ بتائیے گا جو دوست ہے اب میں جو کرنے لگا ہوں با میرے نقطۂ نظر سے کیونکہ ایک ایک بات کو بڑے میں نے غور سے ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے بھائی ٹھیک ہے شروع شروع یقیناً یہ شاید طریقہ کار تھا مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ بھی بند کروا دو میں نے کہا میں بند کیسے کروا دوں پال پر کیا سوچیں گے کہ دیکھو جی بند کروا دیا اور سائڈ لے لی فلاں لے لی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا تو میں ایسا نہیں کر سکتا بڑے پکے دوستوں نے کیا میں نکو کے نام نہیں بتاؤں گا میں نے کہا جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا شروع شروع یقینا انہوں نے پلہ باری رہا ان کا جو سچ بات ہے مگر آہر میں آ کر جو آخری مار کا تھا نا وہ اصل مسئلہ ہوتا ہے آخری وہ مجز صاحب باری رہے بالکل باری رہے جس کا ایک انہوں نے میری پی ایم میں مسلسل ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی جانے کے بعد وہ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ وہ آن لائن رہے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں صبح میں نے کام پر جانا ہے اب میں مزید نہیں رک سکتا اور وہ روم چھوڑ کر بھاگ گئے بالکل بھاگے ہیں جہاں تو وہ چلے جاتے پال سے تب بھی تھا ایک یہ پوائنٹ ہے جس مرضی حالت میں آپ لے جائیں کہ میں کل لاؤں گا پھر ان کو پیچھے سے ہارنوں کی آواز آ رہی تھی جیسے وہ بتا رہے تھے انہوں نے بلند باگ دعویٰ کیا میرے سامنے صبح میں تو بولا نہیں کہ مجھے ایک بھی حدیث لا دو میں بریل بھی بننے کے لیے تیار ہوں ٹھیک ہے شام کو میں نے انہیں پی ایم کیا آپ آ رہے ہو انہوں نے کہا کہ بھائی میں بالکل آ رہا ہوں انہوں نے شاید بات کر دی اپنے لوگوں کے ساتھ اس روم میں بھی کئی بیٹھے ہوں گے انہوں نے روک دیا مجھے اب دوبارہ پی ایم یہ کرتے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا بھائی میں نے کہا نہیں آؤ گے تو جو آپ نے بات کی تھی جو نہیں آئے گا وہ ہار جائے گا آپ آپ پھر بزدل ہو بالکل کلیئر جو میں نے بات پی ایم میں کی ہے اگر ایک فریق آ گیا تو آپ نہیں آؤ گے تو آپ ہار گئے ہو سیدھی سی بات ہے الگ تھوڑی دیر وہ روم میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے آنے سے پہلے تو پھر اس کے بعد آپ آن لائن ہو گئے میں نے نہیں بات کی کیونکہ میں نے بات نو بجے کرنی تھی جو میرا ٹائم بارہ بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق تو وہ اس وقت نہیں نہیں میں بزدل نہیں ہوں میں آؤں گا میں آؤں گا تو وہ شاید جو بھی انہوں نے ضدت جا حد درمی کی ان کے لوگوں نے یقیناً ان کو روکا اور وہ آ اور ساڑھے تین گھنٹے کیونکہ بات ہو گئی تھی بھائی یہی ہوتی ہے جس جگہ مرضی اگر کوئی اپنے عقیدے میں درست ہے نا میں آپ کو بتاؤں وہ یہ کہتا ہے جیدر سے مرضی آ جاؤ عقیدہ اسی چیز کا نام ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں جیدر سے مرضی آ جاؤ ہم ہر طرف سے پرفیکٹ ہے عقیدہ کس چیز کا نام ہے بھائی تو وہ بات کروا دی اب اس کے بعد جو آخر میں ہوا وہ کافی مجھے دوستوں کے اور نظر رکھنے والے دوستوں کے پی ایم آئے میں نام تو نہیں بتاؤں گا جنہوں نے شاید آدھا دیکھا یا آہر میں دیکھا یا جتنا بھی دیکھا اور انہوں نے یار مائیک آپ کو کیوں دوں آپ پاگل کھانے سے تو نہیں چھوٹ کر آئے میں بار نہیں کر رہا یار عجیب بات ہے اس بندے کی دیکھے مائک دوں آپ کو تمیز نہیں ہے کسی جگہ پر بیٹھنے کی سارے وہ بھی ہوتا ہی ایسے ہے ہار گیا ہے وہ شکست ہو گئی ہے اسے بڑے برے طریقے کے ساتھ اور اس نے تسلیم کر لی ہے میں آپ کو بتاؤں یہ میں پیسٹ کرنے لگا ہوں یہ اس کو محفوظ کر لیں اور اس کے منہ پر مار دے تمام سیلفیوں اور وہابی ہو گئے اور کدھر ہے وہ کوئی روم میں بیٹھا ہوا ہے سائلٹ صاحب ہے میں سائلٹ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو سید ہے پڑھ کر یہ پڑھ کر پتہ نہیں ادھر آتا ہی ہے کہ نہیں پورا یہ میں نے پیش نہیں پورا نہیں آیا سائلٹ صاحب ادھر پورا نہیں آیا ٹیکس اس نے اپنی جس مرضی عدالت میں لے کر چلے جائے جس مرضی عدالت میں لے کر چلے جائے جو میری پی ایم میں بات ہوئی ہے اس نے شکست تسلیم کر لی ہے بھاگ گیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے آئے میرے سامنے بات کریں یہ کیسے آئے گا سائلنٹ صاحب روم میں یار میں پیسٹ کیا ہے نہیں آتا بھائی میں وہ اتنا بڑا ٹیکس ہے یہ سیلڈ صاحب ہے جناب کمپیوٹر کے ماہر یہ یا تو آ کر آدھا آدھا کر دے سیلڈ صاحب آپ ہاں آپ آ کر آدھا آدھا کر دے میرا خیال ہے کہ میں آدھا کرنے کی کوشش کروں اچھا آپ جمپ مار کر آئیں سب کو پی ایم میں پی ایم میں چلا جاتا ہے پی ایم میں چلا جاتا ہے لو جناب نہیں سب کو تو میں دینا مناسب نہیں سمجھوں گا چند دوستوں کو میں دے دیتا ہوں یہ اس کو جس مرضی دنیا کی عدالت میں لے جائیں کوئی بھی پیدل سے پیدل بھی جج ہوگا اس کی ہار کا اعلان کالا جناب یہ میں کچھ دوستوں کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے تموچن کو بھی دے دیتا ہوں ابھی تک نہیں میں نے دیا جناب دو دنیا میں لے جائیں میرا یہ دعویٰ ہے جائیں میرا بھی بڑا واسطہ پڑا ہے وکیلوں کے ساتھ اور بڑا گھر کے بھی وکیل ہیں جناب میں ایک سیکٹ میں دیتا ہوں ایک سیکٹ اس کو پڑھیں میرے بابے بیٹھے ہوئے بابا فریش شکرگان نہیں تو باقی کون ہے اس کو کر لیں محفوظ اس کو کر لیں محفوظ جناب جس وقت مرضی ان کو دکھا دیں یہی فیوچر کے لیے یہی فیوچر بہت اور اس کے ایک ایک لفظ پر غور کریں ایک ایک لفظ پر غور کریں کیا باتیں ہوگی ہیں تو کوئی بھی اس, اس بات چیت کو چیلنج نہیں کر سکتا تو آ جائیں جی جس نے آنا ہے کیا کون سے ہیں سن بست کیونکہ مجھے مجبوراً یہ کرنا پڑ رہا ہے مجبور اب ایک شخص بھاگ ہی گیا ہے روم سے اعلان کر کے فرق ہو گیا وہ بس ٹھیک ہے کیونکہ میرا دادا صاحب یہ دونوں ایک جیسے ہیں کبھی ان کا میں نے مناظرہ دیکھا نہیں تھا تمہجن صاحب کا یقین کرے نہ کبھی انٹیلیجنٹ کا تو میں نے کہا دیکھتے ہیں آج کیا بنتا ہے تو ماشاء جی تو صاحب کچھ تھی کچھ کمی بیشیاں اس کو بھی نکالنے کی آپ کوشش کریں یقیناً تھی تو مگر یہ ہے کہ جو علم کی بات ہے وہ یقیناً درستی اب ان کو کہے گا کہ یوٹیوب پر چڑھاؤ وہ کہہ رہے تھے نا یو پر اب ان کو کہو یو پر چڑھاؤ بلکہ یہ آپ یو ٹیوب کے اوپر اب چڑھاؤ جو آپ کے ہیں حنفی یا جو بھی سنی یا بریلوی جو بھی ہیں وہ چڑھائے اس ساری گفتگو کو آ جائیں جی ہو جی راشد صاحب آپ نے پڑھا ہے آپ نے پڑھا ہے اس کے ایک ایک بات سچ اچھا ہے اللہ تعالی کی لانت اگر میں نے ایک بھی اپنی طرف سے بات لکھی ہو ٹھیک ہے کوئی دوسری بات تو مجھے کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں تو اس کو آپ پڑھ لیں تو آپ سارے مناظرے کو آپ جان جائیں گے لفیر ہے میں مائک آپ کو ملے گا سن کے با... میرے پاس سن ہے پھر فتح و عام ہے پھر آپ ربیز اتنی علم پھر آپ راجا صاحب کا یہ نک تھا شام کو وہ آتے ہیں دوپہر کو پھر کوئی اور استعمال کرتا ہے اس سے پہلے آپ کو مائک نہیں ملے گا ٹھیک ہے آ جی سین صاحب السلام علیکم میں نے ہے ایک سیکنڈ کا صرف جی میں ایک دو باتیں مزہ واضح کر دوں دیکھیں بات ایسی ہے امام میں کا ذکر انہوں نے کیا کہ ان پہ جرا ہے تو میں نے یہ کہا تھا صرف میں نے نہیں کہا کہ ان پہ جرا ہوئے نہیں میں نے کہا کس امام پہ نہیں ہوئی آپ مجھے کوئی بڑے امام بتا دیں میں آپ کو ان کی جگہ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو امام مخاری اللہ علیہ اسی شخصیت کے نام بتا دیا ایک بات دوسری بات یہ ہے حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے ٹھیک ہے مالک ادار کے بارے میں مطلب مختلف باتیں میں نے ابھی راشدہ پی ایم بھی کیا تھا اتھینٹک ہے وغیرہ وغیرہ میں اس بحث میں نہیں جا رہا اتھینٹک ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علام کے مزار پر جانا ان سے ریکویسٹ کرنا درخواست کرنا یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے کوئی کرتا ہے تو کرے شرک نہیں ہے شرک کا دعویٰ میں نے نہیں کھیلا جو شخص دعویٰ کرتا ہے نا خادم صاحب جو شخص دعویٰ کرتا ہے ہمیشہ دلی جس سے دینی ہوتی ہے میں آپ مجھے شروع میں جان بول کے ڈھیلا بیٹھا ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے صبح کہ جیسے کہ شرک ہے شام کو آپ نے دیکھا شروع شروع میں یہ میں اس کو کہہ رہا تھا اچھا یہ کرنے والا شرک ہے آپ سمجھا کریں میری بات تھی کہ میں پہلے بندے کے منہ سے اس کا موقف نکالوں وعلیکم السلام تو وہ پہلے مجھے مشرق کہنے پہ وہ ہو رہ تھا. رہا تھا اس کے نہیں نہیں یار میں نے کب کہا سب مشرق ہے پھر کہتا ہے کہ یہ کرنے والا مشرق ہے میں نے کہا کہتے مشرق ہے میں نے مختصر مختصر سوال کیے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر جو بوجھ ہے کیونکہ بعد میں یہ مناظرے کے اثر میں وصولی ہوتی ہیں یا بحثوں کی اگلے کا موقف واضح ہو اس پہ بحث کی جائے اس کا موقف واضح آؤ. یہ واضح نہیں کر رہا تھا اس پھر بعد میں کہا ہاں تم مشفق ہو اور میں نے یہ بھی کہا سکرمائک پہ آ یہ بولو کہ لاکھوں لوگ بلکہ کروڑوں لوگ سال میں جاتے ہیں سرکار کی بارکاہ تو سب شرک کرتے ہیں تم نے امت کے کثیر حصے کو جو ہے تو شرک جو ہے تو مشفق بنا دیا ہے خالی بھائی وہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے اگلے کے منہ سے باہر نکالنی ہوتی ہے میں خاموش کر کے بیٹھا ہوا تھا میں خاموش سے جان بوجھ کے اور یہ تو میں پہلے ساتھ بھی دے سکتا تھا لیکن ان کا دجل میں نے سامنے تھا ایک بات دوسری بات یہ کہ دعویٰ ان کا ہے ہم وہ دہی علیہ ہیں جو شخص دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل سے دینی ہوتی ہے اور اُلٹا مجھ سے سوال پوچھ رہا تھا وہ کتاب تو اس نے رکھا ہوا تھا مجھے پتا ہے, ہے صبح بھی کہہ رہے تھے تو یہ ساری مطلب یہ دجل جو تھا نا ہاں سے نکلا ہے, جو تھی ہے کہ آپ کے کام کو حرام کہہ رہے شرک کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ سے نسخ یا سری حدیث سے ایسے ہوا میں نہیں ہے ہم اس کو ایک جائز کام کہہ رہے ہیں کرے تو ویل کو نہیں کرتا تو نہ کرے اس کے لیے حجیز کی کوئی بھی کیٹیگری ہو وہ چل جاتی ہے ٹھیک ہے یہ کوئی میں کوئی فکہی مسئلہ یا شرحی کسی راجو بھائی کسی مسئلے کو اگر فرض کریں واجب کریں سنت کریں آپ نے پھر اس کے بھی یعنی کتاب و توحید ہے جس کو توحید کہا جاتا ہے اصل میں یعنی شریا میں تو تب آپ کو حدیثیں لانی پڑتی ہیں لیکن مناقب اور فضائل میں آپ کسی قسم کی بھی حدیث سے سکتے ہیں مناقب اور فضائل میں حدیثیں جو ہوتی ہیں وہ چل جاتی ہیں دو یا دو سے زیادہ فیٹ اکٹھے ہو جائیں ضعیف حدیثیں کو بھی حاصل لگ رہی کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں اور میں نے تو اور اڑی سے کوٹ بھی نہیں کی تھی جی جی نہیں ہمارا بھی یہ ہے اصل میں یہ لوگ اس کا غلط وہ کرتے ہیں نا ہم اللہ سے مانگتے ہیں آپ دن میں پانچ لوگ مسجد میں جاتے ہیں اللہ تبار کو تعالیٰ کے حضور سجا کرتے ہیں لیکن کسی نبی کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں اللہ کے محبوبین کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں ان کی سہمتوں سے فیض ان کی زندگیوں میں بھی ہوتا ہے بعد میں بھی ہوتا ہے آج میں سنگ عزیز کو آ تھا تین بچے تھے جنہوں نے ماں کے پیٹ میں مطلب بچوں نے بھی باتیں کی ہے ایک جہیز تھا ایک حضرتی سالانہ نبین تھے ایک دوسرے دن میں بعد میں عزیز تھا وہ مزہ عظیز ہے تو دیکھئے اللہ کے نیک بندوں کی جو کمالات ہیں فریدات ہیں وہ ہونی چاہیے دیکھیے خاطم اپنی رائے اپنی جگہ پہ ہوگی میں نے آپ سے پہلے کہا میرا بات چیت کرنے کا یا ڈسکشن کرنے کا ہے دلیل آپ تب دیں جب آپ کے مقابلے میں دلیل میں نے آخر میں چھوڑ دیا تھا میں نے حوالے دینا شروع کر دی میں کیا نہیں رہا کسی مفسر کا حوالہ نہیں دیا کسی مفسر کا حوالہ صبح سے کہا تو سوریہ نہل کی بات کروں گا میں آپ کو کافر ثابت کروں گا تو بھائی دیکھیں اور یہ بھی تو دیکھیں اس قرآن کی اس آیت نے جس آیت کو بنایا اس کے چار حصے تھے اس سے بتوں کا ذکر ہے ابوالعلام مودودی نے وہی عقیدہ آپ ہے جو آج کے وادیوں کے اور اس کا میں انشاءاللہ کل کسی کو کافی سا بحث کروں گا اسے. اس سے مجھ سے بھی یہ کہا ہوگا کہ جناب یہاں سے مراد محمد علی اور عبد القادر ہے جب یہاں سے مراد وہ نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ اس میں بات کریں گے اور بتوں کا ذکر ہے عرب کے بتوں کا تفاذ اٹھا کر دیکھیے اسایت کے تحت عرب کے بتوں کا ذکر ہے کیا وہ بت تھے وہ اللہ کے نیک لوگ تھے یا ان کو نیک لوگ بنا دیا گیا تھا کیا وہ انسانوں کے بھت تھے یا جانوروں کے بھوت تھے کیا وہ بھوت تھے یا کسی درخت کا نام بھی اوزا تھا تو بڑی تفصیل اس کے اندر اساد کے تحت ہے اصل میں <ترجم Administration> تو بہرحال السلام علیکم علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ بھائی اب میں جاؤں گا کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا ادھر بیٹھے بیٹھے اور میں نے کوئی آپ لوگوں کو آکے میں پہلے بھی بول چکا ہوں میں نے آپ کو کوئی بری بات نہیں بولی اگر یہ بات یہ معلوم ہو گئی کہ آپ لوگ سارے ایک ہی بھائی ہیں سارے وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ تو میں نے تو آپ لوگوں کو بھی شروع میں یہی بولا تھا کہ بھائی آپ بھائی ہیں آپ یہ بار بار بول رہے تھے جس کی آئی ڈی لے کے آؤں تو میرے بھائی جہاں سے میں آن لائن ہو رہا ہوں یہاں سے کلر آئی ڈی کے بغیر جو ہے آن لائن نہیں ہو سکتے اور میرے پاس کلر آئی ڈی نہیں تھی تو کل آپ اگر مجھے آئی ڈی دیں گے تو میں کل آپ کی آئی ڈی سے شروع میں آ جاؤں گا تو بات یہی ہے کہ تو میں نے شروع میں ہی آگے یہ بات کری تھی جو لوگ اس چیز کے قائل نہیں ہیں وہ بھی کچھ دلائل کے بنیاد پہ جو ہے بات کرتے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں مگر بات یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں تو جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں کسی کو بھی ایک دوسرے کی نہیں جو ہے دل میں جو ہے کینا اور بغض وغیرہ نہیں رکھنا چاہیے میں نے آپ لوگوں کو آگے کوئی مشرک کا فتوا نہیں لگایا اور اس نے بھی اگر لگایا تھا جس نے بھی آگے لگایا تھا ہاں میں وہی بول رہا ہوں جس نے بھی آپ کے اوپر مشرق کا فتو لگایا وہ بہت غلط کیا ہے جس نے بھی افر کا فتوا لگایا بہت غلط کیا ہے میں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کتنے بھی جو ہے یہ معاملہ کر لیں حالانکہ میں آپ کو سچ بتاؤں گا کہ میں اس چیز کا کائل نہیں ہوں میں اس چیز کا کائل نہیں ہوں جس بنیاد کے اوپر ادھر بات ہو رہی تھی مگر میں آپ لوگوں کے اوپر مشرق ہونے کا فتوا نہیں لگاؤں گا بس بات ختم ہو جاتی ہے مگر بات وہی ہے کہ بات یہ کہ میں نے آپ کو بولا تھا نہیں میرے کو پتا ہے یہ ساری باتیں میرے کو پتا ہے بھائی جو یہ کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے جو آپ کو ایسا بولے گا کہ بھئی یہ ڈائریکٹ مشرک ہو جانا یا آپ کو اوپر مشرقات نہیں میں آپ کو کبھی بھی نہیں بولوں گا ایسا اور رہی بات ابھی ان بھائی کی جو خالی میں رسول بھائی تھے بھائی بات یہی ہے کہ میں پہلی بار آیا ہوں دیکھیں بھائی میں نے آپ کو ایک بات بولی کہ میں دیکھیں جس طریقے سے ابھی میں نے آپ کو شکایت پڑ کے بتائی قرآن مجید کے اندر جو ہے اللہ تعالی نے جب فرمایا کو سورہ بکرا کی عیت نمبر ایک سو سینتیس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان آمن ابھی میں اس لیے ہی کہ ایمان لے کے آؤ کس کا جیسا صحابہ کے جیسا اب صحابہ کرام ہی جو ہے صحیح صحیح جو ہے قرآن و حدیث سمجھے ہیں تو الحمدللہ ان سے جو ہے جو بھی سیکھے گا تو الحمدللہ سیدھے راستے پہ ہوگا کیونکہ میں ان کے نیے یہ بھی بات بولتا ہوں کہ رضی اللہ عنہ ہوں اور ذالک ظالی کلیمن ربا تو یہ بات میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہوا ہے نا تو ایسی بات نہیں ہے نہ میں نے صحابہ کے اوپر کوئی بات کی نہ اللہ کے ولیو کے اوپر کوئی ادھر آ کے ایسی بات کی کہ اللہ کے ولیو کو بھائی میں بھی مانتا ہوں اللہ کے ولیو کی عزت میں بھی کرتا ہوں اللہ کے ولیو کی باتیں میں بھی مانتا ہوں ایسی بات نہیں ہے مگر بات یہ کہ آج جو ہے ان لوگوں نے جو باتیں بولی ہیں اس کے اوپر الحمد عمل کرنا ہم سب پہ جو ہے فرض ہے جو جو اتنے جنہوں نے اللہ کے جیسے صحابہ ہیں اول تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے نبی علیہ السلام ہیں ان کے پاس صحابہ ہیں ان کے پاس تابع ہیں تبہ تابع ہیں ان کے بزرگان دین ہیں یہ سب کو بھائی مانتا ہوں اور ادھر جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں یہ بھی مانتے ہیں مگر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کوئی کس طریقے سے مانتا ہے کوئی کس طریقے سے مانتا ہے تو اپنا اپنا طریقہ ہے اگر جو اس جو ان کو جو ہے اگر استقادہ اور مدد کے اس میں لے گا تو اللہ اس سے بھی پوچھے گا جو نہیں پوچھے گا اللہ اس سے بھی پوچھے گا تو میرے بھائی بات یہی ہے تو بہرحال کسی بھائی کو میری بات بری لگ گئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں اور مجھے نہیں پتا ہے یہاں پہ اس روم کے رول وغیرہ تو وہ آپ ہی لوگ بتائیں گے کوئی عالم آگے نہیں بتائے گا تو پھر انشاءاللہ جو ہے میں آؤں گا اور مگر یہی بات ہے کہ میں نے ادھر جو ہے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی ہے تو کوئی ایسا نہ کرے کوئی کسی کی دلا داری نہ کرے آپس میں تو میرے بھائیوں میں ان پھر ادھر آؤں گا اور میں تو بھائی سب کے روموں میں جاتا ہوں شیو کے روم میں بھی جاتا ہوں ہاں آپ نے مائک مانگ لیا میں دے دوں گا حالانکہ میرا کافی ٹائم بعد نمبر آیا ہے اور میں فسٹ ٹائم اس روم میں آیا تھا مگر کچھ بھائیوں کی باتیں جو ہے اچھی نہیں لگیں تو مائک فری کرتا ہوں اور انشاءاللہ جو ہے ہاں تو بھائی آپ لوگ بات کر رہے ہیں انشاءاللہ شاء السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم نہیں پتہ نہیں اب آپ کا یہ نکل جانس ہے یہ تو کئی لوگوں کا ہے نا پتہ نہیں اب آپ کا نام کیا ہے نہیں بھائی آپ آیا کریں جو بات آپ کو اچھی نہیں لگی وہ آپ بول دیا کریں نصیحتیں نہ دیا کریں ہم اس سٹیج پر نہیں ہے کسی کی نصیحتیں ہم قبول کریں ٹھیک ہے جو اگر کوئی بات لگے غیر اسلامی غیر سیاسی کچھ اس قسم کی لگے وہ آپ بالکل آپ کہہ دیا کریں اگر نصیحتوں والی بات ہے تو بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر سب ایک سے بڑھ کر ایک ہے میرے بھائی یہ میں نے آپ سے درخواست کرنی تھی بالکل آپ کیا کریں نہیں نہیں کوئی پرائیویٹ روم میں کسی قسم کا کوئی منازع میں نے تو ویسے دوستوں کو دیا ہے کہ یہ دیکھو یہ جو پال پر کبھی ہوا نہیں تھا سیدھی شکست قبول کر لیا بس بات ختم سیدھی شکست اب کل کوئی مناظرہ وغیرہ نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے اس باتوں کا جواب تو دے نا اب اوپن بات ہوگی روم کھول کے باری باری جو آئے گا وہ بات کرے گا ہو گیا جو ہونا تھا کیونکہ میں نے بہت گنجائش رکھی تھی کہ بھئی چلے ٹھیک ہے کل آپ آ جانا آ جانا آپ پڑھو تو صحیح نا میری جو بات چیت ہوئی ہے پتا چل جائے گا کہ آ جانا پا جانا دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے بہت کوشش کی مگر وہ دیکھیں پرائیویٹ میں ہوگا میں وہاں سے افطہ کروں گا میں عالم لاؤں گا ان کو بھی کہیں عالم لے ہیں اپنی شکست قبول کر لی اب میں نے کہا عالم کا نام بتاؤ وہ کل بتاؤں گا تو بس ٹھیک ہے جب عالم آئیں گے اس وقت عالموں کے ساتھ عالم دیکھ لیں گے یا جس نے بھی دیکھنا ہوگا فیلال آج کا تو جو ہے نا ارے بھائی غیر مقلدوں کوئی حال نہیں آپ کا میں کیا سمجھا تھا اور آپ کیا نکلے جناب تو موجد صاحب تو کوئی عالم نہیں ہے میرے بھائی وہ تو پڑھتے رہتے ہیں وہ آپ کو ڈوبے پہلے ہی, پہلے ہی مناظرے میں تو اب آپ آئندہ کیا کرو گے جناب کوئی حال نہیں ہاں تو موچا صاحب تو بچارے بس شوق رکھتے ہیں اس چیزوں کا پڑھنے کا مجھے پتا ہے نا شوق رکھتے ہیں ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں خود خود تلاش کرتے ہیں جو ان کے سمجھ میں آتا ہے وہ بات کر دیتے ہیں کوئی یار بس کوئی حال نہیں ہے تو ٹھیک ہے بس ہو گیا جو ہونا تھا تو سن صاحب آپ ہو مجھے لگتا ہے یہ سن صاحب نہیں ہے پتا ہے عوام صاحب ہو گئے چلیں جی آ جائیں جس نے بھی آنا ہے تشریف لائیے گا میں تو ایڈمن نہیں ہوں ایڈمن جاننے اور آپ لوگ جان لو بہرحال یہ اسی طرح ہی اچانک ہی ہونا تھا کیونکہ یہ ہو گیا بہتر ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں اچانک ہی ہونا تھا جو کام پڑنا تھا اور اس کو کر... کرنے والے کے لیے بھی بہت زیادہ پولیٹیکل دماغ چاہیے کس طرح سے کیا جاتا ہے الحمدللہ ایسے ہی تو نہیں نا ہم جیالوں کے صدر بنے ہوئے تھے اپنے علاقوں کے بابا فرید جی اور پٹو ہوئی <laughs> السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آج میں نے تھوڑی سی شرافت دکا ہی دی یا جب نہیں کیا تو کیا پوری دنیا کو بلاؤ گے خادم رسول بھائی اور ویسے بھی میں نے بعد بھائی ایک بات کی جو بھی خادم فول کی ہے کوئی کام کی بات نہیں سنی پونا گیٹا راحقہ دیا آپ لوگوں نے سوائے ایک بات کے خادم رسول نے کہا کہ بھائی ہمیں نصیتے نہ کیا بھائی وہ کرسی تو کر رہے تھے تو روکنا چاہیے تھا اب وہ وقت گزر گیا بھائی اب میں نوٹ کرا تھا کہ میرے دوست نے کوئی پانچ سات مرتبہ لفظ کیا تھا بائی کا بھائی بائی جان जान جان میں نہیں کہتا میں نہیں کہتا میں نہیں کہتا تو یہ میرے بھائی جان پچھلے دس سال کہاں تھے جب ہم لوگ یہ سب کچھ برداشت کر رہے تھے کہ یار چھوڑے ان باتوں کو چھوٹے چھوٹے اختلاف اختلاف ہے ہر آدمی اپنے طریقے سے مانتا یہ سال کر رہے نا کہ ہر آدمی اپنے طریقے سے مانتا ہے کوئی کسی طریقے سے مانتا ہے کوئی کسی کے طریقے سے مانتا ہے تو ہم تو دس سال سے یہ باتیں کر رہے تھے لیکن ہمیں کیا کہا تھا نہیں طریقہ ایک ایک طریقہ سیدھا راستہ چھوٹے چھوٹے اختلاف نہیں نہیں نہیں میں کوئی چھوٹا بڑا اختلاف ہے تو اب جب عوامی عدالت لگ چکی ہے تو اس طرح کی باتیں کرنے کا کیا فائدہ اور آپ موقع کیوں دیتے خاص کی میں سن کی یہ آخری بات میں دوبارہ دہراؤں گا کسی نے ڈسکشن کرنی ہے بات کرنی ہے تو کرے کھلی اجازت ہے اجزت دی جائے گی ٹائم دیا جائے گا لیکن وہ جو تھا ناڈا جی اب ہم بھائی بھائی ہیں کوئی بات نہیں ہے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی بات ہے اب ایسی بات ہے اب کوئی بائی بائی نہیں ہے اب جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا اور وہ شکست تسلیم نہیں کرتے سرینڈر نہیں کرتے انکنڈیشنل سرینڈر نہیں کرتے اپنی گلتوں کی معافی نہیں مانگتے تو یہ سلح نہیں ہوگی ہم نے دس سال برداشت کی ہے آشمی بھائی آپ جانتے ہیں آٹمی بھائی سے بڑا گواہ کون ہے اس بات جب راشمی بھائی صاحب کو ایک روم میں اکٹھا کرتے تھے یہی بات تھی راشمی صاحب کہ الگ الگ روم میں کھول کر گالیاں نہ دے لڑے نہ اس طرح کی باتیں نہ کرے ایک روم میں بیٹھے اچھے طریقے سے بات کرے فلاح پر ہو سکتے ہیں لیکن فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے تو کیا کہانی میں رشمی کو بنگالی باب یہی تھا نا اعمب بھائی کے لیے اب جب ان کو شکست نظر آ رہی ہے اور میں ایران ہوں آپ کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آج تموجن بھائی مناظرہ جیت گیا آج آپ کیا نہ جاتے ہیں راشد بھائی آپ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آج جیت گئے کیا وابی کو مناظرہ جیتے بھی ہیں سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا نا اس سے کہ آپ نے آج تک کوئی مناظرہ کیتا نہیں ہے کبھی نہیں اور وہ جو جشن منایا جاتا تھا نا فتح کا وہ ہمارے کند استعمال ہوتے تھے کیونکہ بےکوف جو ہم ہی ہے نا یہ سبق کر دے کہ انہوں نے پالٹو کے پر ایک بھی مناظر جیتا ہو کوئی ڈسکشن جیتی ہو بلکہ ان کی وجہ سے تو ہمیں شرمندگی ہوتی تھی اور ہمیں تعبیلیں پیش کرنی کر دی تھی کہ نہیں بھی ایسی بات نہیں ہے چاہے وہ توحید کے اوپر ہو چاہے وہ رسالت کے اوپر ہو ان کو تو عیسائیوں نے آ کر ان کی روپ میں دلیل کر دیا تھا میں اگوا جب وہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا کیتا ہے کہ خدا کے یہ ہاتھ ہیں وہ ہیں یہ ہے وہ ہیں اور یقین مانے میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اس دن عیسائی کو سامنے یہ ماننے سے نکالی تھی کہتے تھے یہ تو سمجھانے کے لیے ہے قرآن میں جو لکھا ہوا ہے یہ سمجھانے کے لیے اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو شرک جو اللہ کو رش پر نہ مانے وہ مشرک جو اللہ کے دو ہاتھ کو ہاتھ نہ مانے وہ مشرک جو اس کے پیر کو نہ مانے م... یعنی کیا کیا انہوں نے کس کس بات کے اوپر فتوا نہیں دیا شرک اور کفر ان کے لیے مزاق بنا ہوتا ہے. پھر پوچھو تو کہتے نہیں نہیں نہیں یہ جو کہہ رہے تھے نا جدید علم صاحب کہ نہیں ہم نہیں کہتے یہ کہتے ہیں یہ مکر کرتے ہیں میں آپ کو سیدھی بات کر رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں ہم کسی کو مشک نہیں کہتے یہ مشک نہیں کہتے یہ کہتے ہیں ہی. کہ عقیدے کا کفر, کفری اور مشق ہیں تو مجھے بتائیے کہ اس میں فرق کیا ہے کافر اور مشرق وہی ہوتا ہے نا جس کا عقیدہ کفری اور مشفیہ ہو علماء موجود ہے مجھے یہ بتا دیجیے وہی آدمی مشرق ہو سکتا ہے نا یا کافر ہو سکتا ہے جس کے عقیدہ کفری اور مشکلیا ہو تو کہتے ہیں نہیں ہم تو کفری اور مشکریا کہتے ان کے عقیدے کو کہتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ حد سے بڑھ چکے تھے ہماری شرافت کو ہماری کمزوری سمجھا جا رہا تھا اور ہماری شرافت کو یہ سمجھتے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے ہر بات کو یہ گمافرا کر ادھر لے جائے تبلیغ یعنی جیسے ہی ہمیں اب تو پتا چل گیا کہ جیسے ہی ہم ان کے سامنے جاتے تھے یہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے کہ یہ کوفر اور مشکل آ گئے بٹکے ہوئے اب ان کو سیدھے راستے پلانے حالانکہ ہر آپ کی مثبت مطلب دوسرے کو بت نہیں سکتے انہوں نے کبھی بھی ہمیں کھلے دل سے بھائی نہیں سمجھا کسی کو بھی آج کہتے ہیں ہم بھائی بھائی ہیں ہم نہیں کہتے ایک مثال دے دیں دس سال کی پالتو کی تاریخ پر کہ انہوں نے دوسروں کو بھائی سمجھاؤ ہے کسی کے پاس مثال اور مجھے یاد تھا کہ آپ اسے مناظر پا رہے ہیں یہ جو ضدہ عدمی تھے آپ ان کو سناتے ہیں وہ جو اس نے گفتہ کی ہے درود شریف کی اسے ختم لیتے موجن بھائی آپ روبے ہو اس کو وہ درود شریف کا جو مزاق اڑایا ہے جنہوں نے اپنے روم کے اندر جس کو فخی یا ککڑو کڑو کہتے ہیں وہ سناتے ہیں سے ان سے پوچھتے ہیں اور جو اللہ کے اصول کو انہوں نے گناگار کہا اور کیا, کیا گستاخیاں کی ہیں وہ تو ریکارڈنگ نہیں ہے کبھی فتوان سے پوچھ لیتے تو آخری بات کر کے میں مائی چھوڑتا ہوں اب فیصلہ عوامی عدالت میں ہوگا مناظروں سے نہ آج تک کوئی جیتا ہے نہ کوئی ہارا ہے کسی کو شکست نہیں ہوئی یعنی منازع تو ہو سکتا اس میں فیصلہ ہو ہے لیکن کسی جماعت کو مطلب کو مناظروں سے شکست نہیں دی جاتی وہ شکست صرف عوامی عدالت میں ہوگی اس کا فیصلہ سولہ کروڑ عوام کریں گے عوام کی عدالت جو ہمارے ساتھ ہیں اور ہم جو چاہیں گے کریں گے ہم جس طرح چاہیں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں برا سلوک کریں اور یہ بھی ہمارا حق ہے آئنی اور قانونی حق ہے ہم کسی بھی وقت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا سکتے ہیں جس طرح چالیس سال پہلے بھٹوں کے دور میں ہوتا تھا وہ بھی پیپل پارٹی تھی آج بھی پیپل پارٹی کی حکومت ہے اور اس فیصلے پر بھی کو آسمان نہیں ٹوٹ پڑا تھا اور اگر آج بھی کوئی فیصلہ ہوتا تو آسمان ٹوٹ نہیں پڑے گا یہ پیغام جانا چاہیے اس بات کا کھلیام اور ہر وقت اظہار ہونا چاہیے کہ یہ بول پاکستان ہمارا ہے یہ ہم نے بنایا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے ہمارا اس کے اوپر حق ہے ہم جو چاہے قانون بنائیں جس کو چاہے مسلمان رکھیں جس کو چاہے کافر بنائیں یہ ہمارا حق ہے ملک کیونکہ جب آپ اقلیت کو اس کی اقلیت ہونے کا احساس نہیں بتائیں گے نا وہ آپ کے ساتھ آپ جائے گے اور یہ دنیا کا اصول ہے کہتے ہیں نا کہ اور پیر کی جوتی ہے اس کو جوتی رہنے دیں تو یہ بیماری پیر کی جوتی ہے ان کو جوتی رہنے دیں ان کو ساتھ پر نہ پٹھائیں ان کو جمپ نہ کرنے دیں اپنے روموں میں ان کا نام عزت سے نہ پکاریں روموں کے اندر یہ اس کے اقدار نہیں ہے ان سے صرف بات ہو سکتی ہے اور یہ جو آپ نے لکھا ہوا فرینڈلی ڈسکشن اس کو بھی ارادہ دیں کوئی ڈسکشن فرینڈلی نہیں ہوتی فرینڈلی ڈسکشن فرینڈوں سے ہوتی ہے دوستوں سے ہوتی ہے دوستانہ گفتگو دوستوں سے ہوتی ہے دشمن سے اور وہ لوگ خاص کر کے جو پیٹ میں چھر گھومتے ہیں ان سے دوست دوستانہ گفتگو نہیں ہوتی اور ویسے بھی دشمن کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے ہاں اگر آپ نے کوئی کسی کے اوپر ریم کرنا ہے تو آپ نے بھائی کے ساتھ ریم کرے وہ اسلام ہے نا کہ مسلم جو مومن ہے جو مسلمان ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہے وہ دشمنوں کے ساتھ سخت ہے تو یہ بات ہے باتیں اور بھی ہو سکتی ہے لیکن آج کے لیے یہ کافی بہت شکریہ آپ موبائل پر نہیں آئیں گے تو راشد بھائی بات ہے جی میں ابھی کرتا ہوں میں ذرا فری ہو جاؤں اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جو جیتتے ہیں بحث بھابھیوں کے خلاف اور جو ہارتے ہیں وہ اس کی وجہ یہ فتح بھائی کہ وہ لوگ جو ہیں ایک لیبل لگاتے ہیں ایک چیز بڑی, بڑی جو ہے وسوخ سے کرتے ہیں اور اس کو ثابت نہیں کر پاتے جبکہ ہم جو ہے جو بات ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں اب جیسے رفیدین کی بھی بات ہے ہم نے اس کو واجب نہیں قرار دیا کہ ترک رفیدین کو ہم تو کہتے ہیں جی دونوں سنت ہیں چاہے کوئی رفیدین کر لے چاہے نہ کرے تو ہم نے آخری عمل لیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے رفع دین کرنا جو ہے واجب ہے اور ترکہ کے رفع دین کہیں سے ثابت نہیں ہے اب یہ اتنا بڑا دعویٰ جب کرتے ہیں اور جب ان کو حدیثیں جب ملتی ہیں پھر یہ گھبرا جاتے ہیں تو یہ ساری باتیں اسی طرح جیسے اب آج جو بحث ہوئی استقاصہ یا توصل کو لے کے اس پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو موقف یہ ہے کہ بھائی واجب تو نہیں مانتے ہم لوگ کسی کا نام استعمال کرنا یا استخاصا وہاں یہ ہے کہ اگر کوئی کر لے تو اس پہ حرج نہیں سمجھتے ہم مانت نہیں کی ہوئی ہے اب یہ کہتے ہیں یہ شرک ہے تو اب جب یہ شرک ہے تو اس کو ثابت کرنا بھی ان کے ذمہ ہے کہ یہ ثابت کریں کہ کہاں آیا ہے کس آیت میں آیا ہے کلیئرلی کہ یہ ایسا کرنا جو ہے شرک ہے یا کس حدیث میں آیا تو خود تیمیہ نے جو ہے اپنی کتاب میں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تھی تو اب یہ سب باتیں ہیں تو اب یہ سب باتیں یہ جھٹلا نہیں سکتے اور یہ پھر یہ ثابت نہیں کر پاتے تو پھر یہ اس طرح کی باتوں پہ اتر آتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ ضعیف ہے یہ ہے بھائی بھائی سوال یہ ہے کہ جناب جہاں تک ضعیف حدیث ہیں تو بہت ساری صحیح حدیث موجود ہیں اس کے حق میں ہاں یہ بات ہے کہ ہاں یہ بات ہے کہ اس کو ہم واجب ثابت نہیں کرتے تو <laughs> اچھا کیا یہ کیا اس کو بیماری تھی یہ پہلے تو بٹوں کے خلاف لکھتا رہا, رہا بہت اچھا کیا آپ نے تو یہ <laughs> اس کو پتہ نہیں کیا تکلیف تھی وہ, وہ سمجھا پالیٹیکل بات ہو رہی اچھا دوسری بات یہ کہ جناب تو اس لیے یہ ہارتے ہیں ہمیشہ اور یہ ہمیشہ ہارتے رہیں گے کیونکہ آپ جب کوئی دعویٰ اس قسم کا کرتے ہیں جو کہ جو ہے بہت ہی مستقل ہو مستقل دعویٰ جو کرتے ہیں تو آپ کو اس کو ثابت کرنا ہے مصیبت ہوتی ہے اور وہ آپ ثابت اس وقت نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس واضح حدیث اور قرآن کی آیت نہ ہو جبکہ ان کے پاس کوئی واضح حدیث اور قرآن کی آیت ان کے موقف کے لیے نہیں ہے تو یہ تو ہمیشہ ہاریں گے اب ان کی یہ جو ہے ان کی یہ جو ہٹ درمی ہے میں تو کہوں گا کہ یہ ہٹ درمی ہے کہ یہ جو ہے ایک چیز پہ سٹک کیے ہوئے کہ آج تو دیکھیے دونوں جو ہمارے روم میں جو وہ ہوتے ہیں کہ وہ دریاف صاحب اور کھلاڑی جو کہ ان کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں وحابیت کو آج وہ بھی بھاگ لیے اور وہ تھوڑی تھوڑی بات کر کے بھاگ لیے وہ ربی زدنی نے البتہ کسی کو نک دیا تھا تو وہ بڑی بڑی تقریریں ہانک رہے تھے کہ جی یہ نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے جناب یہ بات ہے کہ ہم نے یہ کوئی روم یہ تو نہیں کھولا کہ وہ اہل حدیث باطل فرقہ ہے یا درس اہل حدیث یہ تو سپیک دی ریلیٹی روم ہے یہاں پہ تو کوئی بھی آ کے بات کر سکتا ہے شیعہ بھی یعنی بھی یہاں پہ تو کسی کو ہم نے تو روکا دعا تو نہیں ہے یہاں پہ تو سب اوپنلی بات کرتے ہیں تو یہ کسی فرقے کا تو روم نہیں ہے جو کہ وہ تقریر کر گئے کہ جی فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں نہیں جناب یہاں تو اوپن روم ہے اور خادم صاحب تو بہت ہی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ لبریٹڈ ایڈمن ہے میں تو کبھی کبھی کر بھی جاتا ہوں تھوڑے اپنے فرقے کو ڈیفینڈ مگر یہ کہ خادم صاحب ہوئے یا جیم صاحبہ ہوئی یہ بہت ہی جو ہے اسٹرکٹ ایڈمن ہے اور یہ کسی بھی فرقے کو ڈیفینڈ نہیں کرتے یہ صرف دیکھتے ہیں کہ بات کہاں ہو رہی گالم گلوچ تو نہیں ہو رہی تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ تو بالکل سب مسلمانوں کا ہے بلکہ مسلمان کیا ہے سب یعنی سب انسانوں کا ہے میں تو کہوں گا یہاں پہ بھائی میں تو مسلمان بھی نہیں میں تو کہوں گا یہ تو روم سب انسانوں کا ہے یہاں تو ایتھنس بھی آتے ہیں شادی شدہ بھی آتے ہیں دوسرے لوگ بھی آتے ہیں اور یہاں پہ صرف وہ لوگ ہیں جو کہ شاتے میں رسول ہیں گستاخ رسول ہیں ان سے ہم بات نہیں کرتے کیونکہ جو گستاخی کر رہا ہے جو بدتمیزی کر رہا ہے اس سے تو ہم بات نہیں کریں گے مگر یہ کہ جو ریسنٹلی بات کر رہا ہے جو بھی ہو چاہے وہ ایتھسٹ ہو چاہے وہ جو ہے سنی ہو شیعہ ہو ہمیں کوئی اس سے اعتراض نہیں ہے تو یہ یہ, یہ الزام لگانا کہ یہاں فرقہ واریت پھیلائی جاتی ہے بالکل غلط بات ہے اور فرقہ واریت تو وہاں اس وقت پھیلائی جائے کہ جناب ان لوگوں کو جو ہمارے فرقے سے مخالف ہیں ان کو ڈاٹ دیے جائیں اور اپنے لوگوں کو وعلیکم السلام وعلیکم السلام اپنے لوگوں کو بولنے کا موقع دیا جائے تو یہ یہ بات ایسی بات نہیں ہے یہاں پہ تو میں نے دیکھا کہ بہت ہی یعنی میں میں ایسے روم میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا فتا بھائی چاہے وہ میرا اپنا روم ہو میں آج آپ کو بتاؤں کہ میں کئی بار کئی روموں سے میں سے جو ہے میں نے چھوڑ دیے ایڈمنشپ چھوڑ دی اور میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اپنا روم کھولنا اور اس میں جو مخالف آ رہا ہے اس کو ڈوٹ دینا اس کو جو ہے اس, سے, اس کو بات نہیں کرنے دینا جیسے کہ یہ کرتے ہیں اب یہ لوگ اپنے روم میں بولاتے ہیں آج چچا جی نے بالکل صحیح کہا یہ لوگ جو ہیں تین چار لوگ جو ہیں اس پہ جو ہے جھپٹ پڑتے ہیں اگر کوئی آدمی روم میں چلا جائے اور اس پہ بھی اس کو ڈوٹ دیتے ہیں یعنی آپ کا خیز بات دیکھیے کہ ان کی طرف سے پانچ چھ لوگ بولتے ہیں وادیوں کی طرف سے اور اگر کوئی اہل سنت جو الجماعت کا آدمی ہے تو وہ اکیلا ہوتا ہے ان سے بات کرنے کے لیے اس پہ بھی ان کو صبر نہیں ہوتا ہے ایک بات نہیں سن سکتے ان میں اتنی ٹالرنس نہیں ہے اور یہ جو ہے وہ جو ہے ڈاٹ لگا دیتے ہیں بھائی وہ اے اے اے اے اے اے اے اے مناظرہ ہوا تھا میں بھی لیٹ ہو گیا جانی بابا آج میں بھی وہاں ایک پارٹی میں گیا تھا تو بڑا آج اتنا زبردست مناظرہ ہوا اور ارے وہاں بھی انٹیلیجنٹ تھے اور انٹیلیجنٹ خیر میرے سامنے بھاگ گیا اور وہ بھاگ گیا وہ تمجن اور انٹیلیجنٹ کا اور وہ بھاگ گیا تو بہانہ بنا کے کہ جی مجھے نیند آ رہی ہے میں سونے جا رہا ہوں یہ جا رہا ہوں یہ جا رہا ہوں اب کہہ رہا ہے میں کل عالم کو لے کے آؤں گا وہ نہیں کہتے بچے جانی بابا وہ نہیں کہتے کہ کل میں بڑے بھائی کو لے کے آؤں گا کل میں ابا کو لے کے آؤں گا پھر وہ تمہیں دیکھ لیں گے تو اسی طرح بھاگا بےچارا چھوٹا سا بچہ کل کہہ رہا ہے کہ میں ابا کو لے کے آؤں گا آپ دیکھیے ابا کیا کریں گے <laughs> <laughs> تو ٹیمود ڈر رہے ہوں گے کہ یار ابا کہاں سے تو یہ بات ہے جناب تو جی جی بالکل بالکل آج تو بھائی ٹیمو برا چھاگ ہے تو وہ یہ بات ہے تو آپ آئیے جانی بابا یار بھائی اب اس پہ آبونا کھلوائی ہے اب ان کے نواب صدیق حسن خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جناب یعنی جو وہ زنا کی بیٹی ہو اس سے بھی زنا جائز ہے نکاح جائز ہے بلکہ دونوں کو ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں یعنی جس سے جزنا کیا ہوا ہے اس کو بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں اور اپنی بیٹی کو بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں تو بھائی جن کے یہ اعتقاد ہوں جناب تو ان کے بارے میں میں باپ کے بارے میں میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا مگر بہرحال جو بھی ہے وہ آپ اس پہ روشنی ڈالیے آئیے خادم صاحب آپ آئیے تشریف لائے خادم صاحب تو صبح سے آ رہے ہوں گے مناظرے کے لیے یار عادم صاحب نے تو یہ سب کو ہے باپ خادم صاحب اگر جنڈا نہیں دے تو کون گیار ہوتا یہ تو سپاہ کے سالار ہیں جناب ہم تو ان کے سپاہی ہیں تو یہ کون سا والا یار یہ جو کون سے ابا کو لے کے آئے گا وہ اتنے حرامی ابا ان کے بیٹھے ہیں اسپیکٹر ہے ابو داؤد ہے ابو تلا یہ سارے ابو ابو کیوں ہوتے ہیں ابو ابو کیوں ہوتے یہ میں سمجھ میں نہیں آیا وہ بہادر جوان ہے پدی پہلوان اور کون کو اور سارے ان کے شیطان ہیں سارے شیطان ہیں بہادر جوان پدی پہلوان ایک بہیمان پتھانی یار کیسے کیسے ان کے اچھا نظر نہیں آتے دوسرے کمروں میں ان کے یہ سنوں کے دوسروں کے سب کے نظر آ جائیں گے وہابیوں بھی اپنے دیوبندیوں کے بریلوں کے سب کے نظر آ جائیں گے دوسرے کمروں میں ان کے نظر نہیں آتے آ, وہ تو ایک نمبر کا تو یار یہ ساری چیزیں خادم رسول بھائی نے ان کو نٹ ہے یہ انہوں نے شروع کیا تھا لیکن آ, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی سب کے ساتھ جو ہے مل کے چلو اور رہے ہی روم جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے اسی میں بیٹھو اسی میں اٹھو یہ مسلک مطلب کے نام پہ جو لوگوں کو لڑوایا گیا ہے اس پالٹاک پہ پیٹ سال سے ان لوگوں سے بچو بحثیت ایک مسلمان کے ایک پاکستانی کے ایک جگہ بیٹھ کے جب شپ بھی کیا کرو دینی بھی کچھ دینی تھوڑی ایسی ہو جو ہماری سمجھ میں آ جائے بھاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی یار راشد بھائی جیسے رات آپ اور تموجن بھائی کر رہے تھے سن رہے تھے ہم ایسے ایسے نام آپ لوگ لیتے ہو ایسے ایسے نام لیتے ہو وہ تو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنے حالانکہ اب دیکھیں نا ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا ابھی تو عمرے بھی ہماری بہت ہو گئی ہم لوگوں نے تو زندگی میں ایسے ایسے نام نہیں سنے یار کہاں کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہو آپ لوگ نا کون کون سی کتابیں پڑھتے ہو تو بھائی ہم جب ہم جیسے جب جاہل لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ تھوڑی سماجی باتیں بھی کیا کرو اور اخلاقی بھی باتیں کیا کرو آپ لوگ تو الجھ جاتے ہو یار ویسے نیند آپ لوگوں کو یہ مطلب جب تک بحث نہیں ہو نیند نہیں ہوگی راشد بھائی نیند کی دوائی کے بجائے مجھے لگتا ہے کہ آپ جب بحث کرتے ہو کتابوں کے حوالے دیتے ہو تب آپ کو نیند آتی ہے یعنی کہ مذہبی بحث کرنا وہ سمجھو آپ کے لئے نیند کی گولی ہے یہ بات تو صحیح ہے لیکن آپ ان وہادیوں کو یہودیوں کو نہیں چھوڑنا سب ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ جناب ملے ہوئے ہیں یہ وہادی اور یہودی یہ سب ایک نسل کے ہیں یہ سب ملے ہوئے ہیں سائیں صرف مسلمان جو ہے وہ ہمارے ادھر جو بیٹھے ہیں وہ ہیں نک بدل کے جو بیٹھے ہیں مطلب وہ نہیں ہیں. تو آ جاؤ میں رسول بھائی نارا تکبیر اللہ اکبر لگاؤ اور وہ آپ بھی اوپر چڑھ جاؤ یہ شاہ نورانی دودھ کا دودھ پانی کا پانی السلام علیکم و اللہ و جانی بابا جی مجھے لگتا ہے آپ ڈیروں میں بیٹھتے رہے ہو ایسے نعرے وہاں پر سننے کو ملتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب شہر مجھے تو آج تک پلے نہیں پڑے کبھی بھی تو اپنے ہی بنائی ہوئی شاعری تو خیر نہیں جناب میں نے کیا کرنا ہے میں نے ان کو جب روم کھولا تھا انہوں نے اللہ گواہ ہے سارا پال جی جانتا ہے میں دو تین دن وابلہ کرتا رہا کہ بند کر دو بند اگر یہ روم بند کر دیتے یقین کریں میری لڑائی ختم ہو جانی تھی اب دیکھے راہ چلتے ہوئے اسلام سے باہر کر دیا گیا یار کوئی یہ کوئی جواز بند ہے کہ کی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربا کہ آپ کی اوقات کیا ہے آپ پہلے یہ تو بتاؤ دیکھو نا آپ ہو کتنی گنتی کے دس یا بارہ لوگ ہیں یہ انگلوں پر آپ گن لیں باقی تو ہمارے نکو ہوتے ہیں جو ان کے روم میں ہوتے ہیں ویسے بیٹھے ہوتے ہیں چلتے چلتے یا ویسے ہی چلے گئے جو کٹر ہیں گنتی کے دس یا بارہ ہوں گے سلفی یا وہ بھی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کٹر قسم کے اس سے زیادہ نہیں ہوں گے ابھی آپ ان کے پرانے جو آنے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کون کون ہیں تو ان کو کہا تھا کہ بھائی باز آ جاؤ آپ باز آ جاؤ آپ چل رہے تھے آپس میں لڑائیاں آپ کر رہے تھے کرتے رہو دیکھے جی اگر آپ کو کوئی گالی دے آپ پھر بھی برداشت کر لو گے جب آپ کے ماں باپ کو کوئی گالی دے گا یا کچھ کہے گا آپ برداشت نہیں کرو گے اور انہوں نے تمام حنفیت کو باہر کر دیا ہمارے خاندانوں کو باہر کر دیا ہمارے بچوں کو باہر کر دیا اسلام سے ہوا یہ کہ دو چار دن ان کا روم بھر گیا اب مجھے تو ان تماشوں کا پتہ ہے نا جانی بابا آپ بھی جانتے ہو آپ بھی کبھی کبھار کچھ ایسے قسم کے روم کھولتے ہیں مجھے تو پتہ ہے نا یہ جو فصلی بٹھیرے روم ہوتے ہیں یہ دو چار دن کے لیے تو بھر جاتے ہیں مگر ہمیشہ کے لیے نہیں آپ کبھی کبھار عوامی تعلیم روم کھولتے ہو کیسا بھرتا ہے اگر آپ روزانہ کھولو گے تو یقیناً وہ فرق یہ کبھی کبھی جون تھا نا دو چار دن مجھے پتا تھا میں پھر بھی چیزتا رہا کہ یہ دو چار دن لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں حقیقت میں لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں ایک ہی بات سن سنگا کہ آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے آپ زیادہ دیر نہیں چلو گے تو باز آ جاؤ بعد آ جاؤ انہوں نے کہا کہ کہاں کی دوستی کہاں کی نے بس ہر چیز بلا دی وہ سرد راتیں وہ گرمیوں کی راتیں ساری سیری رات جب بیٹھا کرتے تھے میں ان کے روم میں سپر ایڈوین بند کر اور کس طریقے کے ساتھ خدمت سر انجام دیا کرتا تھا پتا عوام بھی ادھر ہوتے تھے جیسے تیسے چل رہا تھا تو, تو انہوں نے ہر چیز کو مذاق میں اٹھا دیا نہیں جناب ہمیں تو بڑی پذیر آئی مل رہی ہے شاید یہ سوچ رہے ہوں گے پرائیویٹ روم میں واہ جی واہ کام اٹھا کر رکھو تب کی گئے دس بارہ نک ہوتے ہیں لوگوں نے جانا چھوڑ دیا وہ بھی حکمت صاحب اور راشی صاحب چلے جایا کرتے تھے ایک بندے کے ساتھ بحث کر لیتے تھے دوسرے بندے آ جائے ان کو بہانہ مل جائے یہ, یہ نکل آتے تھے اور آگے سے دو ڈھائی گھنٹے روم چلتا رہتا تھا ہمیں تو یہ فارمولے بہت پرانے آتے ہیں نا یہ کام کرنے تو یہ ابھی بچے ہیں اس میدان میں میں ان کو روکا تھا مگر وہ نہیں رکے کہ بعض آ جاؤ بعض آ جاؤ تو ٹھیک ہے اب چلنے دیں جہاں تک چلتا ہے جس اونٹ جس کروٹ بیٹھتا ہے آج تموجن نے تو پہلا مار کا مار لیا ہے اور سارے پال نے دیکھا ہے بہت برے طریقے کے ساتھ وہ پٹ کر گیا ہے تموجن سے تو آئیں بھائی لے آؤ آپ جس کو بھی لانا ہے جس کو بھی لانا ہے اور ہم نے تو انصاف کیا ہے ان اللہ تعالیٰ تین منٹ موجن کو دیا ہے تین منٹ دی ہے اس کے مطابق بات کی ہے اور اس نے اپنے منہ سے بڑے طریقے کے ساتھ شکست کو تسلیم کر لی ہے کہ اب ہم میں عالم کو لاؤں گا تو اس سے بات کروانے کے لیے اس کا کیا مطلب ہے وہ جیسے بچپن میں ہوتے تھے نا ہم لڑا کرتے تھے تو وہ کہتا تھا باغ کے بچہ میں اپنے بڑے بھائی کو لینے آ, لینے آ رہا ہوں ذرا ادھر ہی کڑا رہی ادھر ہی کھڑا رہی ہو میں اس کو لے کر آ رہا ہوں میں اپنے باپ کو لے کر آ رہا ہوں یہ بچپن میں ہمیں ہم سنا کرتے تھے لڑکوں سے تو اب میں عالم کو لے کر آؤں گا تو بھائی جو مرضی آ جائے روم کھلا ہے یہ بھی کل آ جائے پرسوں آ جائے جس نے بھی آنا ہے ہم تو کسی کو بھی نہیں روکیں گے ان تعالی بلکہ ان کو علیحدہ پروٹوکول دیا جائے گا بالکل علیحدہ قسم کا کسی بھی قسم کا ان کو آئیں تو صحیح نا تو وہ بس وہ کہتا ہے میں پال کے اوپر آیا ہی اسی لیے ہوں وہ شاید ایک چیز ہے نا کہ بھی شرک شرک بھئی دیکھیں شرک بالکل شرک, شرک غلط چیز ہے مگر طے کر لیں یہ یہی میں معاملہ اکثر و بیشتر سالہ سال ہو گئے ہیں جیسے اہل تشیح کا ہے جس طرح کہہ دیتے ہیں شیعہ کافر ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سب کے اوپر طلاق کس طرح کر سکتے ہو پہلے یہ تو طے کرو کون سے ہیں اس کے بعد بات کرو پہلے بتاؤ تو صحیح کون سے ہیں باقیوں کو سائڈ پر کرو نا مگر نہیں ایک نام ہے بس وہ منہ کے اوپر چڑھ گیا تو وہ لینا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح شرک کا کہ آپ پہلے بتاؤ تو صحیح ہمیں میں وہ لسٹ بتاؤ کہ جو شرک کے زمرے میں آتی ہیں اس کے اوپر آج تھوڑی بہت بات ہوئی ہے پھر اس صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مجھے بخاری شریف کی ایک بھی آپ حدیث لا دو میں بریروی بن جاؤں گا اب یقیناً وہ جذبات میں آ کر دعویٰ کر دیا مگر ایسا تو نہیں ہے نا کہ میرے جیسا تو وہ نہیں نہ ہو سکتا جو بات منہ سے نکال دی بس نکال دی اسی پر قائم رہنا تو بھائی کچھ بھی نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں جب ان کے دیکھا ہے اندرونی معاملات تو میں خود پریشان ہو گیا ہوں راشی صاحب نے کافی چیزیں بتائی موجز صاحب نے یونٹی صاحب بھی کبھی کبھی بتا دیا کرتے ہیں اور خود بھی جب دیکھا پڑھا ان کو کہ یہ کیا ہے یہ جو الزامات ہمارے اوپر لگاتے ہیں ہنفیوں کے اوپر بھی اس سے بڑھ کر تو ان کی کتابوں میں برا ہوا ہے دیکھیں نا حالانکہ دیکھیں جی تو موجد صاحب ایک دو حدیث ہے تو میں روزانہ کوڑ کرتا رہتا ہوں آپ نے شاید کبھی غور نہیں کیا اولیا کرام کی کرامات میں میں کل کوڑ کر رہا تھا دیکھے نا وہ ایک دو حدیث تو بڑے کام کی ہیں بہاری شریف بہاری مسلم حدیث ہیں وہ ساتھ میں لکھا ہوا ہے چلے وہ آپ کی اپنی تحقیق تھی جس کے مطابق آپ نے بات کر لی ان کی خود اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے ان کی سلفیوں کی کتابوں میں اولیا کرام کی کرامات میں وہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں جناب تو میں کان بن جاتا ہوں میں آنکھ بن جاتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے یہ کل بھی میں نے بتایا تھا اور اس کے علاوہ سیتا اولیا کرام کی بھی ہیں احدی سے تو بھائی اب وہ کیا ان کا کوئی حال نہیں ہے مزا نہیں آیا ان کے ساتھ یقین کریں کیا بات کریں گے کس کو لائیں گے اس کو روک رہے تھے اس نے ضد کر لی ہے اب اس کی کلاس لیں گے پرائیویٹ روم میں جا کر اور عجیب و غریب اس سے باتیں کریں گے اور پھر کہیں گے جناب میں بری الزم آگے ہونے لگی تھی بات ان کے ساتھ مگر وہ وہی بات ہے نا آؤ جی طے کرو جی طے کرو جی تو اب ٹھیک ہے یہ ان کے روم کا ایڈمن ہے انٹیلیجینٹ یہ سیلفیوں کے روم کا ایڈمن ہے ٹھیک ہے تو ان سے بریال زما ہو جائیں اس کو شیپ سے ہٹا دیں جناب کہے کہ یہ ہمارا بندہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بات ہے بھائی آ جائے کسی نے مائک کے اوپر آنا ہے جناب آ جاؤ مائک کے اوپر کافی روم برک ہوا ہے یقین کرے مجھے اتنے پی ایم آئے ہیں اور ان ان لوگوں کے آئے ہیں جو فل ونڈو فل ہو گئی میں تو پاگل ہوا ہوا تھا ایک دفعہ میں ٹائم دیکھ رہا تھا دوسری طرف مجھے پی ایم کا جواب یہ موجل نے پکڑ لیا ہے پکڑ لیا ہے اور ان ان لوگوں کے آئے ہیں جنہوں نے کبھی بھی دعوی نہیں کیا اے, کچھ بھی ہونے کا نہ بریروی نہ شیا نہ وہ بلکہ چند ایک ایسے لوگوں کے بھی آئے ہیں جو ادھر سائیڈ لیتے رہے ہیں. درے پردہ ہاں پی ایم لوگوں نے بھیجے نا وہ بات کر رہے تھے نا کہ اب کیا ہو رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے تو جناب لوٹری کیا نکلنی ہے یہ بھی لوٹری ہے یہ نکلے گی مرنے کے بعد یہ بھی سمجھ لیں لوٹری ہے ان اللہ تعالی تو ٹھیک ہے آپ اپنی جگہ پر قائم رہو جو دیریہ سوچ رکھتے ہیں اگر یہ بات ہے تو پھر اگر لوٹری ہے یا جوا ہے تو بھائی اگر کچھ نہ ہوا تو کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر کچھ نہ ہوا یہی ہے نا محنت محنت ضائع چلی جائے گی اگر کچھ ہوا تو پھر آپ کا کیا بنے گا بالما یہ تو سوچئے اگر کچھ ہوا اس پر کبھی ہے پھر کیا بنے گا اس کے متعلق اور کیجیے گا بس تو آپ نئی سے نئی چیزیں سوچتے رہو کریکٹر ایکٹر صاحب کہ شیر کا شکار کی اجازت نہیں دی کیا بات ہے عوام جی صاحب میں آپ آئے نہیں مائک کے اوپر آ جائیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جناب میں نے تو مناظر سونا پہ نہیں لیکن مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ کی بہت پٹائی ہوئی ہے اور کیا نام ہے کریکٹ ڈرکٹر بھائی آپ کے لیے ایک بریکنگ نیوز ہے اگر آپ سننے کے لیے تیار ہیں تو میں آپ کو سنا دوں جی ہاں جوابیوں کا پادری آیا تھا تو وہ کہہ رہا تھا میں نوٹ کر رہا تھا اس کی باتوں کو تو اس نے ہر دوسری کے بات کے بعد اس نے کہا کہ ہم بھائی ہیں بھائی ہم بھائی ہیں بھائیوں ہمیں بھائیوں میں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے تو ایک تو یہ خوشخبری ہے کہ بابیوں نے سب مسلمانوں کو اپنا بھائی کہنا شروع کر دیا حالانکہ جب ہم ان کو بھائی کہتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں نہیں نہیں اتنا نہیں ہو سکتا اور دوسرا اسی پارٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ کئی ایک بات کے کئی طریقے ہوتے ہیں آپ کسی طریقے سے سوچتے ہیں ہم کسی طریقے سے سوچتے ہیں تو اس میں لڑنے والی بات نہیں ہے کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے کسی کو مشرک نہیں کہنا چاہیے یعنی وہ منتے سماجی جو ہم کرتے تھے ان کے دس سال تک آج وہ وہی بات وہ کہہ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں کیننا یا بغض نہیں رکھنا چاہیے ایک دوسرے کے خلاف یہ ان کا پادری کہہ رہا تھا تین چیزیں انہیں دو منٹ کے اندر اس نے تین چیزوں کی اقرار کی ہے تو اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی ذہنی حالت کیسی ہے ان کے جو بڑے بڑے فن خان ہیں وہ تو کمرے سے باہر نہیں نکل رہے پوری طرح قلعہ بند ہو چکے ہیں اور ہمارے کمانڈو جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں لیکن وہ تو کتنے دیر انتظار کریں گے تو پہلے تو انہوں نے تاش کھیلنا شروع کر دیا تھا تو اب مجھے پتہ چلا ہے کہ مارے کمانڈر جو ہیں وہ اتنے اعتماد ہیں کہ کم از کم اندر سے کوئی حملہ نہیں ہوگا تو وہ گلوی ڈنڈا بھی رہے ہیں باہر بیٹھ کر تو اگر آپ کو کوئی رستے میں خواب بھی ملے تو ان کو بتائیے کہ مسلمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو کمر سے باہر تو کیا خیال ہے یہ بڑی خبر نہیں تھی آپ کے لیے کرکٹ بھائی اور یہ بھی ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ایک پاس بھی آیا ہوتا ان کا وہ یہ کہہ رہا تھا آ جائے آپ جی السلام علیکم اخواتین حضرات وزرات فاتحم بھائی بڑی ہے اور آپ کے لہجے سے لگ رہا ہے کہ ابھی شک ہے تو اگر انہوں نے آپ کو بھائی بولا اور سب کو بھائی بولا تو اس کو یقین کرنا چاہیے آپ کو اب <تصفحض> <عصدق> کہیں یہ تو نہیں کہ آپ کہیں گے بھائی جب تک وہ آپ کو بینو ہی نہیں کہیں گے آپ مانیں گے نہیں بھائی بنا رہے ہیں تو گزارا کریں اور سب جو ہے وہ شکر کریں مسئلہ حل ہو گیا بہت پرانا مسئلہ چل رہا تھا تو اور آپ کو کیا چاہیے क्या हो गया आपकी आवाज आग्ण को करेक्ट डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है बात में हेलो चलो मेरी आवाज ओके तो फिर करेक्टर डॉक्टर साहब को क्या हुआ کریکٹر ڈائریکٹر صاحب آپ روم کے اندر موجود ہیں ایک اتنا مشکل آپ کا نک ہے کہ جب میں نام لیتا ہوں تو میرا سانس جو ہے نا ٹوٹ جاتا ہے جناب آپ روم کے اندر ہو جی ہاں اور نہیں بھائی اب کوئی کسی قسم کی ان کے بکاوے میں آنے والی بات نہیں ہے ہر چیز کا ایک سٹیج ہوتا ہے تو اب جو انکنڈیشنل سرینڈر بالکل وہ سرینڈر کرے بغیر کسی شرط کے وہ جو شرارت ہوں گی وہ ساری کی ساری ہماری طرف سے ہوں گی ہاں ہم ان کو اسکیم دلاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں جس کے وہ اقدار ہیں اب آپ جزیا لیں مال غنیمت لیں یہ ہماری مرضی ہم چھوڑے یا لیں یہ اس میں اب ان کی طرف سے کوئی شرط نہیں ہوگی ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف سے یہ بھی شرط ہو کہ وہ پالوں کو چھوڑ دیں یہ ہماری مرضی کے اوپر ہے لیکن سلینڈر کے علاوہ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ویلکم سید بھائی کیا حال چال ہے میں نے سنا آپ کا رجحان بھی جو ہے وہ واپیوں کی طرف ہے صحیح ساتھ یہ کیا صحیح بات ہے تو آپ بھی جناب تھوڑا خیال کریں ڈاکٹر صاحب آپ اس کی ساڑھ نہ لیں آ گوڑے پر جناب سوار ہونے کی کوشش نہ کریں اور جب ان کا وقت تھا عروج تھا تو اس وقت تو وہ گاس بھی نہیں ڈالتے تھے آپ کو یاد ہے نا جس طرح آپ کا سانس پھولا ہوا تھا اور میں بھی ڈر ڈر کے آپ کی مارک کرتا تھا اسپیکٹریٹر کے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا وہ بھی آپ کو پتا ہے تو نہیں بھائی یہ ان کا دھوکہ ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہیں بائی بھائی بھائی پانچ بار میں نے نوٹ کیا یاد ایک دو تین چار پانچ نہیں ایک دو تین چار بار یاد ایک نوٹ روم میں سب ساتھ ہی بیٹھے اور اسی تو کسی ایک دوسرے کو کافو نہیں کرنا چاہیے ہم سب بھائی بھائی ہیں مسلمان ہیں یہ پتا نہیں کیا گیا مجھے چھپے ہوئے ہیں قلعے کے اندر چھپے ہوئے ان میں اب ہمت نہیں ہے جرت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے پاس آ کر بیٹھے حالانکہ اس روم میں ان کو پورا پورا ایمان حاصل ہے ان کی جان اور مال بالکل محفوظ ہے اس روم میں صرف حد بائنے شرط رکھی ہے کہ وہ نصیحت نہ کرے میں اپنی بات کہہ سکتے ہیں نصیحت نہ کرے اور یہ مسلمانوں کے میں جی اور انسانوں کی بھی جی ہاں، کوئی بھی انسان یہاں پر آ ہے لیکن اس میں ایوانوں کی کوئی صفت نہیں ہونی چاہیے یہ عوامی دولت ہے یہ سولہ کروڑ لوگوں کا روم ہے جس کے بانی اور سرپرست جناب محترم حضرت الاشمی صاحب جن کو وابیوں نے بنگالی بابا سے مشہور کیا ہوا ہے یہ ان کی ملکیت ہے چلو یار آ جاؤ جی فاتح بھائی آپ کو اگر میرا है جو ہے مشکل لگ رہا ہے تو آپ مجھے صرف صرف ایکٹر کے آ کے بلا سکتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اچھا اور کیا بات تھی یہ بھول گی کیا بات کرنی تھی اچھا دیکھ کمرہ جو ہے وہ بالکل چپ چاپ ہے لگتا ہے کہ مناظروں نے جو ان کو سب کو انہیں ڈال کر دیا ہے اور سب بیچارے سستا رہے ہیں اچھا یہی ہے تو اچھا میں آپ لوگوں کو جو ہے اندر کی بات بتا دوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میں جو ان کی حمایت چھوڑ دوں Uh, میرا ان سے ہے وہ یعنی نرم گوشا ہے uh, کیونکہ میں اصل میں آپ کو آپ uh, یقین نہیں کریں گے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں خود غیر مقلد ہوں یعنی دیکھیں ایتھیس جو ہوتے ہیں دری ہوتے ہیں ان میں بھی بہت قسم کے ہوتے ہیں کچھ uh, جو ہے وہ تقریب کرتے ہیں اور کچھ uh, غیر مقلد ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں غیر مقلد نہیں جی یہ تو سیکولر تو بڑا چھوٹا سا نا یہ بات آگے نکل چکی ہے بھائی تو اچھا یار یہ پتا بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ان سے جلجل لیں گے وہ کریزی ٹائگر جو آ رہے روز آ کے شب خون مار کے جاتا ہے آپ کے کمرے میں تو آپ ابھی تک اس کو کابل نہیں کر سکے آ جائیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں شاید وہ میرے آنے سے پہلے آتا ہے تو ویسے بھی روم چلانے کے لیے تھوڑا بہت شرم میرا تو چاہیے نا آپ کو پتا نا کہ میری ہمیشہ ایک پالیسی ہوئی ہے کہ میں کسی زمانے میں میرے دو فرنٹ رنر ہوتے تھے پیس میکر آپ سمجھے نا پیس میکر کو جی ہاں وہ جو دوڑ ہوتی تھی اس میں دو تین پیس میکر ہوتے ہیں جو پیس سیٹ کرتے ہیں تو کسی زمانے میں میرے دو پیس میکر تھے اب میں نام تو نہیں لوں گا اور نہ ہی آپ نام لیں گے ان کا تو کچھ کچھ ہوتا ہے کریکٹر کئی کریکٹر ایسے ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے روم کو چلانے کے لیے جس طرح ہمارے ابدل سپاہی ہیں وہ ان کی روم کو چلاتے ہیں جا کے کسی زمانے میں دیکھیں ابھی ساٹھ بندے تھے ایک گھنٹہ میں آیا ساٹھ بندے تھے روم کے اندر اور جشن منایا جا رہا تھا تو اب ایک ہی بات اور بات کر کے لوگ تھک گئے ہیں کیونکہ مقابلہ نہیں ہے ہے سلچید کمپٹیشن کمپٹیشن اب کوئی پالٹو کے اوپر کمپٹیشن نہیں ہے شاید یہ ان کی ڈلیوری اسٹریٹجی ہو ایپل بائی اور مونسون بھائی مونسون بھائی کو پتا ہوگا اس کے بارے میں یہ اکثر ان کے روم میں بیٹھے ہوتے ہیں حالانکہ ایک زمانہ تھا ایکٹر بھائی کہ مونسون بھائی کو اور ان کے جو دو چار دوسرے دوست ہیں وہ ان کو دیکھتے ہی پہنچ کا دیتے تھے ہمیں دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی دی ہم ان لوگوں سے کتنے بیدار ہیں تو اب میں کبھی کبھی جاتا ہوں تو کبھی آتے ہیں مونسون بھائی آپ کیسے ہیں اختلاف ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے کو نہ چاہیے اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے یہی ہوتا ہے نا مونسون بھائی ڈیسن ٹوکر بھائی آپ کیسے ہیں چند آپ کیسے ہیں تو ہمیں بات دیتے تھے کہ تم لوگ ان کی روح کیوں جاتے ہو کوئی زمانہ تھا کہ ہماری کلاس لی جاتی تھی کہ آپ لوگ ان کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی ویسا ہی ہے کہتے ہیں نا کافر کافر سارے کافر جو نہ کہ وہ بھی کافر تو ہمیں اس کو خطرے دی جاتے تھے تو آج کا جناب بڑے ڈال کے اور ان کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ بڑی اچھی اچھی باتیں کی جا رہی ہیں اسی مزاق بھی ہو رہا ہے لیکن کمرے سے باہر نہیں نکلے موسم پائی کیا جائے یار کس طرح لوگوں کو کمرے سے باہر نکالے کیوں وہ لوگ ڈرے ہوئے مجھے تو وہ شو لے کر آئے چلو چھوڑے یار شیر پڑھنے والا چھوڑے کو ہاں جی بہت شکریہ فاتحوام بھائی تو یار یہ کیا واقعی کوئی بعد میں کوئی کسی بندے نے اناؤنس کیا یہ فائٹنگ جو ہوئی ہے کوئی ونر ڈکلیئر ہو گیا یا وہ ویسے ہی بھاگ گئے تو کون جج کون تھا ریفری کون تھا یار وہ اینڈ پہ وہ بندہ چلا گیا تھا اس کے وہ کہہ رہا تھا جی میں جا رہا ہوں پتا نہیں مجھے تو نیند آ رہی ہے نہیں کسی نے تو مطلب جو بھی بیٹھے ہوئے تھے ادھر ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے یار اب تو بہت ہو گیا فلانا جیت گیا تو तो تو ڈکلیئر کرتے نا کسی کو نہیں تو موجن نے میں دیکھ رہا تھا تو موجن نے اچھے دلائل دیے ہیں اور بڑے صلح جو انداز میں جو ہے وہ یہ بات کیت ہوئی ہے کیونکہ اگر تو وہاں پر جو ایک ٹریڈیشنل ہوتا ہے وہاں پہ تو ایک دوسرے کو بڑی گالی چالیاں پڑتی ہیں تو فارغ صاحب دوسری چیز یہ ہے کہ وہ یار وہ تو امام اب حنیفہ کو نہیں چھوڑا باقی لوگوں کی کیا اوقات ہے عزت لینے دینے کی وہ جو خادم صاحب یہاں پہ کر رہے تھے گلا اس چیز کا کہ انہوں نے جناب ہماری ہم نے دو تین سیزن ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اس کا بھی حیا نہیں کیا تو وہ منہ پھٹ ہے اور کہہ دیتے ہیں جو بھی آتا ہے منہ لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا فاتح وام بھائی کہ یہ جو دل سے انہوں نے کبھی بھائی شاہی نہیں مانا یہ بات ٹھیک ہے وہ نہیں مانتے یار وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے کوئی اے گریڈ کے مسلمان ہیں باقی ساری دنیا جو ہے وہ سی یا ہوتا ہے نا کہ وہ ڈی گریڈ کے یا وہ ایک تینتیس نمبر لے کے پاس ہوتا ہے بندہ ہاں جی تو وہ اس قسم کی کیٹاگری اپنے آپ کو وہ بڑی فنح خان سمجھتے تھے اور اس لیے دوسروں کو ماں بہن کی گالیاں دینا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک حق ہے ان کا تو اس لیے الحدہ ہو گئے اب رہ گئیں اکیلے تو اب تو یہ ہے کہ یہاں پر اگر وہ کریزی ٹائیگر آتا ہے یہاں پر تو وہ بھی احتجاج کر رہا تھا اپنا ہلکا ہلکا احتجاج کر رہا تھا کہ جناب دیکھیں وہ فلانے شیخ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آ کے اس کے اندر تھوڑا سا پٹکا مارنے کی کوشش کی ہے اس قسم کی وہ بات کر رہے تھے تو پتا نہیں اینڈ پہ پھر کیا بنا ہے اس کے بعد وہ بندہ آیا واپس یا نہیں آیا تو باقی اب مناظرے کی میرا خیال اور ضرورت تو نہیں رہے گی یہ بات تو سچی ہے کیونکہ جب وہ यही کہیں گے کہ ہم اپنے بڑے کو لے अब बड़़ा گے اب بڑا اب को کو नहीं کعبہ کو تو نہیں لے کے آنا نا جی نہ ہی اس نے آنا ہے ان کے کہنے پہ تو, تو میرا خیال ہے کہ آج کافی اب دیکھیں سارے لوگ تھکے ہوئے ہیں اس کا مطلب کافی جو تھا اس وقت کریکٹر آج کر بھائی مجھے نہیں پتا کہ کوئی جج تھا یا نہیں تھا نہوامی دال میں جج نہیں ہوتا جہاں تک پبلک اوپین کا تعلق ہے وہ یونانسلی جو ہے وہ تموجن بھائی کو انہوں نے قرار دیا ہے تو عوام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ خلق خدا کا جو آج کا بڑا چینل ہے تو پبلک نے تو اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور دس میٹرس اور جو مرضی کو کہے کہ تو اب ان کے لیے یار کچھ نہیں بچا وہ, وہ در بدر ہو رہی میرے گو جملہ تھا یار وہ میرے ذہن سے نکل گیا جمپ کرتے کرتے اور کوئی بھی ہوتا بھائی تموجن تو تموجن میں کو کوئی بھی ہوتا وہ نے انہیں ہی ہے وہ کبھی بھی مناظر نہیں جی سکتے لکھ لیں یہ پوائنٹ اور میں بلاک نہیں کرتا آج ایک بھائی